ولابو ہن علی تزہبو بادما تی تم ہن الفا شتیم مبینہ اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتقاب کر لیں اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خامدوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ تلاق دینا چاہتے ہیں لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو ہاکمہر بھی ادا کرنا پڑے گا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خامت بیویوں کے ساتھ بد سلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے جب وہ کھلا لیں گی تو پھر اس کو ہاکمہر نہیں دینا پڑے گا تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا سورت النساء ہے یہ نساء کا مطلب عورتیں تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورت النساح کے تعارف میں کہ اس صورت کے اندر جو معاشرے کے پیسے ہوئے طبقے ہیں غلام عورتیں لونڈیاں ان کے حقوق کو اپلفٹ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسے کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئے پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے ویسے نہیں کہ خام خاں سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پہ لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آ کر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ میر نہ ادا کرنا پڑے لیکن ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باد رکھے گا مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کریں اخلاق کے ساتھ سمجھائیں پیار کے ساتھ سمجھائیں اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ اسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کریں ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن پہلی ہی کوشش اصلاح کی ہو کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ایک خامن کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزر کی آگ سے بچائے گا. و عاش رو ہننا بالمعروف اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر ف ان کری تم ہننا اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہے فاص تک رہ شج اللہ فی خیرن کا تیرا تو عین ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و اسی میں تمہارے لیے خیر کرتے اور یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلے کوئی کسی قسم کا ہی لڑکا مل جائے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آئیڈیل کی تلاش میں اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر گزرتی جاتی ہے آئیڈیل کی تلاش میں تو ایک بات طے کر لیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے اس کو اس کی خامی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے ایون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہ پر سلوک صحیح نہیں ہوا اور پرانے پاک میں ان کو ڈانٹا گیا سورت العذاب کے اندر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ہماری مائیں ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں سورت الاعب اکیسویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہوں کہ آؤ میں تمہیں مہر دے کر چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور آفرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو تو وہ انشاءاللہ جب وہاں جب آئے گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ہم لوگ اس شمار میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو ہو سکتا ہے تم کر کھا رہے ہو لیکن ان کی کوئی چیز کوئی ایسی چیز جو تمہارے اندر برائی ہے ان کے اندر اچھائی موجود ہو اور وہ ایسے ہوتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے اللہ تمہارے و تعالیٰ اسی میں خیر نکال دیتا ہے سورت بکرا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے تم کراہ کرتے ہو اور اہم ممکن ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اہم ممکن ہے وہ تمہارے لیے بری ہو یہ آیا تو کتاب کے کانٹیکس میں تھا لیکن یہ جرنل وہ ان ارتمن انتمست ا زوجم مکان زوج اور اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کی جگہ ایک اور بیوی لے آؤ اس کو بدل دو وہ آتے تم اقدام طور فلا خزو من ہو آ تو اب اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کسی شریح وجہ سے تو جو تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے حق مہر کے طور پر تو وہ اس سے واپس نہ لو یہ کام نہیں کرنا اتا حضو نہ ہوں بختان مبینہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہتان لگا کر کُنا گنا کر لو یعنی یہ محرام کا پیسہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ وہ کئی فتح حضو نہ ہوں قد اف با بادم الا بدوم نمین کم می سا قن اور تم کیوں ان سے ہاتھ میر کے پیسے ان کے روک لیتے ہو واپس لیتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو اور وہ تم سے اس بات پر پختہ عہد بھی لے چکی ہیں حق مہر کے عوض ہی تو عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے واپس لے لو تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو یہ اگر بیوی چھوڑنی ہے اس کے ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی اس سلوک کرنا ہے یا میں کچھ احادیث اس حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پتہ چلے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے جامعہ ترمزی اور سنب نواجا میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اب, آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی زبان سے بھی سنیں سنے سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں سحی سن کے ساتھ حدیث ہے سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے دل اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے تھے اندازہ کریں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پلانے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتے تھے کسی چیز سے روکا نہیں کرتے تھے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث کے اندر ابی اللہ تعالیٰ نے کہ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور پھر ایک وقت آیا جب وقت گزرنے کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ تو جب دوڑ لگائی تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس بات کا بدلاؤ ہو گیا ٹھیک ہے وہ پہلے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفقت ہی فرمائی ہوگی نبی سے آگے کون نکل سکتا ہے تو یہ یہاں تک کی انڈرسٹینڈنگ بیویوں کے ساتھ لیکن ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کسی کی شادی ہونے لگے تو اس کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ جی پہلے دن ہی کنٹرول کر لینا ہے جی بیوی بی کے اوپر تھلے لا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ غلط چیزیں جو ہے وہ پروپیگیٹ کی جاتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی لڑائی پڑ جاتی ہے بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تمام چیزیں ثواب میں داخل ہیں اور نکاب کے کانٹیکسٹ میں میں نے بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لکمر ڈالتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے اور حجرت الفدا کے موقع پر آپ وسلم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران جو ہے وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے اونٹ کو بٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے جو ہے وہ بیان ارشاد فرمایا جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیشیاں ہیں جیسے شیشی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس طریقے سے تم جو ہے اونٹ کو کھڑا کرو اور بٹھاؤ یہ عورتیں تو شیشیاں ہیں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے بیوی بی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایون جو لوگ بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ لو میرج کرتے ہیں ان کی جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ محبت تو نہیں ہوتی ہے وہ تو فری سیکس ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے سو so کارڈ محبت آپ کہہ لیں وہ پھر شادی کے بعد نظر نہیں آتی تو اگر وہ چیز کسی دلیل کے اوپر مبنی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا لیکن جو شخص کتاب و سنت کے منج پر چلنے والا ہے کتاب و سنت کو حجت ماننے والا ہے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے تو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کے نیچے لگنے والی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے چیز ہو رہی ہے اس کے لیے نہیں ہو رہا تو جب حسن سلوک سے جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہمارے دل تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمارے دل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت کے باوجود آپ کا روب بھی تھا اور روب ہمیشہ حسن اخلاق سے آتا ہے بدتمیزی کرنے سے یا اونچی آواز میں بولنے سے کوئی روب نہیں آتا ایک وقت آئے گا وہ عورت بھی سیدھی ہو جائے گی پھر اور خصوصاً یہ وقت آتا ہے جب بچے بڑا ہونے شروع ہوتے ہیں نا تو مرد کمزور ہوتا جاتا ہے عورت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے یہ بات یاد رکھیں اگر یقین نہیں ہے تو بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھ لیں جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کا سٹیٹس گھر میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے باپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اگر وہ بُڑھاپے پہ میں پہنچ کے بدلا لینا شروع کر دیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت بنے گی انسان کی تو حسن سلوک کریں تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے یعنی اگر کوئی مومن ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویر ڈال لینا کینا رکھ لینا بیوی تو اپنی چیز ہے اپنی چیز کے ساتھ کون کی رکھتا ہے کینا تو دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے تان و کرنا اپنوں کے ساتھ کون کرتا ہے یہ تو معاشرے کا بھی تقاضا ہے اپنوں کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں کرتا تو کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی تو تم پازیٹو ایزمپشن کرو پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھو اپنا کسی بھی چیز کا تاریخ پہلو دیکھنے کے بجائے اس کا روشن پہلو دیکھیں کہ اس میں یہ خوبی بھی تو موجود ہے مثلا ایک میں بہت بڑی بھوبی آپ کو بتاتا ہوں ساری عورتوں میں وہ سیفٹی وال کے طور پہ اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ آگے آ جائے گی اور وہ ہے کہ عورت کی یاداشت کمزور ہے جو شادی شدہ ہے میں بھی الحمد شادی شدہ ہوں تین بچے ہیں میرے الحمدللہ مجھے پتا ہے اس بات کا در آپ میں بھی جو شادی شدہ ہے کہ مرد کا غصہ بڑی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن بیوی کا عورت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے ان کے اندر اللہ تعالی نے سیفٹی وال کے طور پہ چیز رکھی ہے وہ فوراً بھول جاتی ہے اس چیز کو اب کوئی ایک دو ایکسپشن ہو وہ لا بات ہے اوور آل رول یہی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ راضی بھی ہو جاتی ہیں یہ مرد ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لمبی جو ہے نا وہ بنا کے دشمنیاں رکھتے ہیں اور پالتے ہیں اور پھر وہ اپنی مردانگی اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کریں تو یہ سیفٹی بات تو یہ عورتوں کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے اور کئی خوبیاں ایسی موجود ہوتی ہیں ہر شخص کو اپنی بیوی کے اندر پوزیٹو چیزیں بھی نظر آ جائیں گی جو اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر امپرسائز کرے کہ میرے اندر تو یہ خامی ہے تو اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے تو اگر اس کے اندر وہ خامی ہے تو کیا ہوا میرے اندر بھی تو خامیاں موجود ہے تو اس طریقے سے گزارا کر لیں چوتھی حدیث اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اتنا پورشن تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اس کو توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو اور باقی اس کی جو کمزوری ہیں اس سے درگزر کرو اس سیدھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے اقمات میں نہیں چلانا مراد یہ ہے کہ اس کی عادت کے اوپر آدتیں باز تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں وہ تو ہم نے کروانی ہے اڈاپٹ کروانی ہے اس کا تو اختیار ہے وہ عادت میں تو داخل نہیں ہے آپ کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو یہ جبلت میں چیز نہیں ہے اسی بندے کو اگر کہا جانا آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤسمنٹ ہوئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر الا سے پہلی حساب میں پڑے گا پانچ ہزار روپیہ وظیفہ روزانہ کا فی نماز تو آپ دیکھیں اس کی عادت کیسے ختم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس نے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے چیز اس کی جبلت میں نہیں ہے یہ اس نے خود ایڈاپٹ کی ہوئی ہے دوسری حساب میں پڑھے تین ہزار روپیہ تیسری ہاف میں پڑے تو ایک ہزار روپیہ آپ کو پہلی ساخت میں جگہ نہیں ملے گی وہی بندے جو کہ صبح گیارہ بجے اٹھتے ہیں وہ آپ کو تھا جتنے وقت بھی مسجد میں نظر آئیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ اڈاپٹ کی ہوئی ہم نے یہ برائی تو اسی طریقے سے اگر بیوی یا بچے شریعت کی کسی ہاتھ کو توڑتے ہیں وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عادت ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے جو شریعت ہم پر نافذ کی اس کا اختیار بھی ہمیں دیا ہوا ہے اگر ہمیں کہا ہے نا نماز پڑھو نماز کا اختیار ہمیں دیا ہے یہ ہمارے اختیار میں جن چیزوں کا اللہ تعالی نے ہم سے نہیں پوچھنا ان کا ہمیں اختیار نہیں دیا وہ چیزیں تقدیر میں داخل ہیں مثال کے طور پر تمہاری آگ کا کلر بلو کیوں ہے اور تمہارا گرین کیوں ہے یہ اللہ تعالی نہیں پوچھنا تمہارا ناگ موٹا کیوں ہے تمہارا پتلا کیوں ہے تمہارا رنگ سفید کیوں ہے کیوں کی ہے تمہارے ماں باپ یہ کیوں ہے پنجابی کیوں ہے پٹان کیوں نہیں یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالی یہ تمام چیزیں تقدیر میں داخل ہیں ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا لیکن جن چیزوں کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی اور جوابدہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں لہذا ہم اہل سنت نہ تو قدریہ کے ساتھ ہیں نہ جبریہ کے ساتھ ہم درمیان میں ہیں کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں نہ مکمل طور پہ چیز تقدیر پہ ٹھیکی جا سکتی ہے اور نہ مکمل طور پہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے تو قدریہ اور جبریہ دو ایکسٹریمس پہ ہیں پینڈولم کی اور اہل سنت کا منج جو ہے اسلام کا منت جو ہے وہ درمیان میں ہے نہ قدریہ اور نہ جبریہ درمیان میں پانچویں حدیث اسی حوالے سے سنبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ ہلال ہے جائز ہے لیکن ناپسند ہے اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی بی کا رشتہ ختم ہوگا تو بچوں کا پھر کیا بنے گا وہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ سکول اور کالج ہی نہیں جا سکتے کہ جن کی ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہو آپ خود ذرا سوچیں نا جن کے ماں باپ اکٹھے نہ رہتے ہو ان بچوں کا کتنا لیک آف کانفیڈنس ہوگا سکول اور کالج میں جب باقی بچے آپس میں بات کرتے ہوں گے آج امی نے یہ کیا آج ابو نے یہ کیا تو وہ نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے ایشوز کو ریزالو کیا جائے یہ آخری حال کے طور پر ہے. اور آخری حدیث اس کانٹیکس میں صحیح مسلم میں موجود ہے یہ بہت زبردست حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے اور وہاں آ کے اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سا گناہ کروایا کیونکہ شیطان کی بھی ذریعت بہت زیادہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت زبردستی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تنہوں مسیطی نہیں مڑن دینا ایسے کبھی نہیں ہوگا دعوت کیوں اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا ناوز بلّہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے عدل کرنے والا ہے فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے اب ہمارے اختیار میں ہم اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں شیطان بھی دعوت دیتا ہے زبردستی نہیں شیطان کر سکتا وہ آئے گا سورہ ابراہیم میں چل کر کہ میرا کوئی زور نہیں تھا کیا مطلب لیکن وہ کہے گا کہ انسان پہ میرا کوئی زور نہیں تھا میں تو اس کو صرف دعوت دیتا تھا اور دعوت تو اس کو مزن بھی دے رہا ہوتا تھا خیا اللاح خیا الفلا یہ اس نے خود چوائس کیا ویسے ہمیں خود بھی پتا ہے کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جی اتنا کوئی شتان نہیں ہے کہ کرن دینا حالانکہ خود پتا ہوتا ہے اسی کو یہ بتایا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ہے فجر کی نماز کے اوپر پانچ ہزار روپے تکبیر اللہ کے ساتھ تو شیان کیا ہے ایک کروڑ شیان بھی آ رہے کچھ نہیں کر سکتا اس کا پوری شتانوں کی فوج بھی آ رہی تو کچھ نہیں کر سکتی کیوں کہ دنیا کا نفع نقد ہے آخرت ادار ہے اور انسان کی یہ ایک نیچر ہے کہ وہ نقد کی طرف جھکتا ہے ادار کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا وہ یہ کہہ کہ کے جان چھوڑا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات اشاعت فرمائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے وہاں اس کے چیلے آ کے اس کو بتاتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی تیسرا کچھ کہتا ہے وہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہے پھر ایک چیلہ اس کو آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے علیحدگی کروا دی ہے اس کو وہ جفری ڈال کے ملتا ہے موانقا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے وہ بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا وہ پھر بیرا روی کا شکار ہوں گے ابھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں پروگرام آج ٹی وی پہ قیدی نمبر چل رہا ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر شبیر تو دیکھے گا وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے مختلف چینلس پہ آپ پروگرام دیکھیں اکثر جن کے ماں باپ بچپن میں لیدگی ہو گیا ان کے بچے بڑے بڑے قاتل اور ڈکیت بنے یہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی یہ ہے باتے. تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور اسی طرف بعض ہمارے جو جدید اسکالر ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو برمودہ ٹرائنگل ہے شاید وہی شیطان کا تخت ہو کیونکہ وہاں جو بھی چیز جاتی ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو خیر یہ بھی چیزیں متشابہات میں رہیں گی اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے اجتہادن لیکن واضح طور پر کسی بات پہ نہیں آیا جا سکتا